بقف سلا تو وسلا سید تمل امبیا محمد نل مستفا سحابه على صدقه والصفا والوفا سبحان الله اما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم از اخبل می سا پلو نو تلتا بل تب نولی شل توبر اضور سمن کلی سم یو آ مند بلا صدق سد مولانا العظیم وصدق نلا سد کر سو نبی جول کری ملبی ہو سلو لبی او حا منوسلو والے وسلے مو تسلی ماں سارے دوست دک شو سلاد وسلام اسلام دو سلام والے گیا سیدیا رسولما والا الگ و گیا سیدیا حبی یا اسلام دو السلام علیہ گیا سیدانورما والا وا سہا گیا مکین قلوب المؤمنین دوستو عزیزو میرے مسلمان مذہب حق رکھنے والے پائیو السلام علیکم اللہ تعالیٰ دے دین متین کی خاطر تقریب ٹائی مہینوں کٹنے تو بعد بندہ چیز اللہ اور اس پیارے محبوب جل و تعالی علیہ وسلم نظر عنایت نار جناب دے سامنے حاضر اور موجود ہے میں اس وحدہ شریق مولا بھی بے شمار حمد و سنا اور شکر ادا کرنا نال اپنے گنا دی, دی, دی جیڑیاں میرے کول زندگی ہوئی نے انہوں دی, دی معافی منگنا وا اللہ تبارک و تعالی نے جو میرے کو ممبر درشا سوا تین سال کے دین حق دی صحیح سچی تے کھری گل کرائیے او میرے اللہ تے اللہ دے حبیب دی طرفوں سے جو میرے کو ممبر دے غلط گل نکلی ہوے گی اور نکلی ہے وہ oh, میرے نفس دی طرفوں ہوے گی میں اس غلطی دے واسطے اللہ تعالی بارگاہ ہمیشہ دعا کرافی منگنا بھی ہاں دعا کرتا بھی ہاں اللہ حرب لالمیڈے نیک جڑے بندے بیٹھے ہیں نا انہوں کا ستکالا منفی اٹھا کر کیونکہ میں معصوم نہیں معصوم بیال ہے مسلام دی رات ہوں میں سراپا نفس بیٹھا ہوں سراپا خطا دا پتلا بیٹھا ہوں میرا رب میری نیت نو ہے میرے دلان دلانے پیت نو ہے میں جو غلطی ہوئی وہ ہو میری طرفوں جو حق سچ بیان ہوا وہ ہو تھی جان دساں قیامت دے روز میرے دوائی دینی ہے اور ایس جہان میرے حق اندر دعا کرنی ہے تاکہ اللہ میرا ایمان ایتھے سلامت رکھے اور اتوں مینو اپنی ناراضگی غضب جلال تو بچا لو میں ج جی وقت قید کے اندر سا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تما الحمد للہ, للہ, تم للہ. کسی بھی عملے دے یا غیر عملے دے بندے نے یہ نہیں کدی آن کے آخیا کہ گلت بولے مسم قرآن میرے سامنے پیا ہے مینو عملے دے بندے بھی آخ دے سن تو تبرانا کیوں ہے تو تے تبیاں دا نبیا کا طریقہ اختیار کر کے آیا بیٹھا ہے حق دی گل کر کے آیا بیٹھا ہے تینوں سکیں پھر میں مولا کا شکر ادا کرتا سا میں مولا زبان نکارا خدا تیری مخلوق بول دیو تے اے نیک برے میرے ورگے جڑے نے اور سارے پی یا کار یہ پہ آخر بھائی گل یہ جو کیتی وہ صحیح دی نے آخری کی سمجھ آ کہ نہیں اس واسطے میں مالک دی بارگاہ ڈل اور خوف دے نام امید رکھنا وا کہ مولا کائنات میری پہلا نالوں دین دے اندر حالت بہتر فرما دے دے گا اور میرے رحمت فرمائے گا میرا دل میرا ضمیر میرا دماغ مولا سونا پہلے نالوں زیادہ روشن فرما دے نفس و شیطان تو مینو کامل پناہ دے دے میری خاص مدد فرمائے قدم قدم ساہ ساہ میں اس مولا کا محتاج ہوں میں اپنے حضور دے جوڑ کا صدقہ میں آس کملی والے دے در دیئے تے کملی والے دے خدا دی بس میں جنہ دوستاں جس طرح بھی اس معاملے دے اندر پج کیتی کی یا دعا کیتی کی یعنی قولی فیلی مالی کسے طرح بھی مدد کی میں جن یوگا گناہ گار آیا جیل دے اندر وہ ویلی یاد ہی میں رہا منگتا سا یا مولا دون جہانوں کی پلایا نیک بختیاں تیرے دوستان جتھے بھی دنیا چ کوئی بیٹھا ہے انہیں تقریر سنیے تیر دینے حق دی گل سنیے تیری تیرے محبوب دی محبت الفت ان کے دل چہ گئی ہے پایں تھوڑی جی آ گئی دون ج جہانے پار کر دفا منہ کالا رہا قبول کرنا اس مولا <سکتر> <سکتر> جو جو مولا سونے نے تو دیتی میرے آستے دعا کیتی جو بھی دین دی خاطر سی تو میرے تکر لالچ کوئی نہیں میں دے سکتا جنہیں آئے بیٹھے جی اللہ کا قرآن تربیت آئے بیٹھے اور <سکتر> کوئی مقصد نہیں تو ایک اور بات ہے کہ جناب تو سال شیر اشار سونے انداز دین ہے جی بہرحال یہ بھی اللہ کی ایک دین ہوں میں گل سناوا کہ جیل کے اندر بھی میرے کو شیر سنتے رہتے سن اتنے بھی اللہ کی مہربانی میلا پکے رہ سر ہاں بلکہ میرے نال لشکر منڈے ہے سن وہ میرے کو شیر سنتے رہتے سن وہابیا منڈے ہے سن میرے کو پیرے ہاں سی اچھا میں وہ میرے کو شیر سنتے رہتے سن اور الحمدللہ للہ وہ بڑے متاثر ہوئے ہاں جی وہاں اللہ تعالیٰ نے میرے جو بھی بیان نے بھی کہنا پیا یار گلیں توڑیاں ہی خرید تو جناب والا امبیال احمد سلاح تو بت تسلیم دنسبی فرض ہے کہ وہ اپنی امت نو رب دا اتاریا دین پورا پہنچا اگر چھپاؤ گے تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے محبوب نو رب سونے نے صاف رفظان فرما دیتا محبوب جے کوئی گل تسان لکائی تو پھر تسان کوئی بھی رب دا پیغام نہ پہنچایا اس واسطے میری گل کوئی تو لکانی نہیں میں جنہیں گا ایسا مالک کی توفیق لا میں گل لکائی نہیں جو بھی وقت آ گیا ہے الحمدللہ یا میرے گناہ گنا سزا سی تے, یا میرا امتحان سی امتحان جوگے تو اے آئی کون نہیں امتحان پاکا کے نے ہیں اب پلیت پاپی جل ہوگا بس یہ آ بھائی اللہ تبارک و وطالعہ نے سابق قدمی الحمد للہ اتا فرمائیے جی کسی جگہ سے قدم لڑکڑا گئے یار آخر بندہ میں انسان خطا کا پتلا ہے تو میں بار بار بھائی ڈر ڈر کے میں اسے واسطے لفظ پھر دوہرا رہا بولا میرے کو جو خطا ہوئیے میری طرف ہوئیے اپنے نبی ولفا کا سدکا معاف کرتے تو یہ امبیال احمد سلاد تسلیم دار سمے نے پولا معاف یہ ممبر کہنا کا ہے سونے محبوب کا ممبر یہ حق ادا کرنا آلم کا فرد بننا ہے ایسا پورا تو حق ادا نہیں کر سکتے یہ لیکن جتوں تک بیان کا مسئلہ وہ سونے نہیں کرایا ہے تو الحمد للہ میں ایسے ممبر آخری تکریر چہ دتا سو کہ جو کہنا کہ چ گو تو اسل ہی تکریر کریں گے ان شاء اللہ میں میں ہمیشہ دعا منگتا ہوں دماغ نگاہ ذہن کو غلطی خطا تو بچائی وہ سونا پھر بچا کے جو بھی مطلب ہے اس واسطے قرآن حکیم نے صاف لفظ فرمایا کہ جنہ پچھلے لوگوں بھی پہلے آسمانی جہاں کتابیں تو دتی اہد لیا کھلا بیان کرنا ہے میری گل لونی نہیں جی <سؤال> قرآن اشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران ہے آیت نمبر ایک سو ستاسی اور میں اے لکھی سی جیل دے بیٹھ کے قرآن پڑھدا پڑھدا یہ سامنے آ گئی تو اے لکھی سی میں کسے نے بیان کروں اللہ نے بیان کرا <سؤال> شادر سا کلو تل کتاب لو بہ لو لو پل بلو سمن کلی لا سم یشترو <تصفح> خالق کائنات جلا والا نے ارشاد فرمایا یاد کر اے میرے محبوب جب اساں اہد لیا سی پکا وعدہ لیا نو اساں نے کتاب مجید عطا فرمائی جہاں تو انجیل دیاں کتاباں دیا کی اہد لیا ست سے ولا تک تو کتابیں لفظ روشن الفاظ کھلم کھلا بیان کر تو بئی نہ ضرور بیان کر دینا, ای نو بیان کر دینا ای ولا تک تمہ یہ چھپانا نہیں پورا فرمدا ہے فلا بازو ہوا ہو رہیم पर उना उन्होंने साधा तोड़ उना छ पिछे सुट दिते साडे आहद नीचे सुट दिताली थोड़ी जी कीमत लै लानी की मतलब पैसे देना दे आलमा ने दीन का बयान छड़ता हां जी कुरान की अपनी किताब तौरात इंजील की गल करनी छड़ती छुपा दी अल्लाह फरमा है समा <प्राँगा> बड़ा ही फरमाया जो उना खरीद कीता वो सारा उना उन्हों ही معمولی سی قیمت پہ جنے روپیے انہیں لے لے مگر کیمت معمولی ریا کیوں اس واسطے اللہ دے دے مسئلے باللہ من نولہ ساری خدائی بن سکتی کیونکہ دنیا فانی فلا ہو جانی جو لیا جانا ہے لیکن عذاب ہمیشہ دا قبر حشر دا انسان رہ جانا ہے اس واسطے دوستہ ذرا غور فرما سد کے جا میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے یار حضور دمخار جن نے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دے دین دی گل چھپائی نہیں जिन्हें लुकाई नहीं जिमें कुरान उतरिया जिम्मे नबी पाक का फरमान से बयान कर दिता उ पहुंचा दिता ना अपनी जान की परवाह की अपनी औलाद की परवाह की अपने कुंबे की परवाह की ना अपने माल की परवाह की जिम्मे जिमें उन्होंने अपने रब सोने की कदर पछा रब सोने दोवे जहान के अंदर उन्हों पछाणी یاد رکھ لے یہ اولا ماہ فرض بن بنتا ہے اگر نہیں بیان کرنگے گے خدا رسول کے مجرم ہون گے میں فقیر نہ چیز حقیر بندہ ہاں جی اللہ سونے دی دتی توفیق دربان جاوا اللہ دی دتی توفیق دن بیان کر سکدا سا کیتا ہے جو میرے کول چھپ گیا نہیں بیان کر سکیا میں غلطی دی معافی اپنے رب کول پیا منگنا ہوا اللہ سونا سونے حبیب دے سر کے اسا لئی دین حق نو نجات کا سمان بڑا چے آئی مرام صاحب ہے کرام تو لے لو پاک نو لے لو ایمام لڑتا سمام حسین نے نیدے دنوکے قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا تو میں اتنے رب نال گل کر دا ہوں دا سا میں آیا سونے چکیا چبا کے کی کرنے اے میں آیا کوئی بھار نہیں منو چکیاں نے بہن دا تو سولی تے تگا یا مینو ٹوٹے کرا میرا درا درا ہو جائے جس سی نکل جائے نا میرے منہ چو غلام کوئی نہیں یار د یار دلے میلا چوڑی پا ماہی دان د سولی کے چوٹا لے لیے پیشہ ہٹے لار داؤ گھر کہہ دوار دان بلکہ میں جیل دن پڑتا رہا سن سجلا بائی سجلا سجنا سن تبائی پردے کا جی میرے ہرش ریال اور شرما کردے کا جی میں اتے جانے کہہ دتا سی میں کیا کر دینا بھی تھی ڈر جاؤ اپنے میں میں امید بھی کوئی نہیں سی بھی کوئی بندہ اٹھے گا پچھوں مہنگے کوئی آس امید نہیں اتنے کہہ کے بھی گیا کہ اللہ رسول کافی نے تو میں کیا بھی میںڑیاں ساڑ کے بہ گیا انہ دینا کا دل تور جان جی رب منظور ہویا تو باہر آ جا نہیں تو بچے آ گل ختم ہو گئی جب لا چیڑے لیکن مولا نے آخیا چلے جی تکری چڑ دیتی تو لے میں بندیاں نو ہی لا دیا گی ایر ساؤن گئی نہیں جنہ چیر تاہر نہیں آنٹ مولا نے لا دیتے ادا دی قسم کر کے آنا میں رب سونے دی دیا نو بڑا قریب تو ہوتے میں پاپیاں گنہ میں رب سونے دی قدر نہیں پچھاڑتا میں حق ایک بھی ادا نہیں کر سکتا لیکن مولا نے میرے رحمت دی چھان جیسے کر و کھائیے خدا کی قسم کر کے آنا زمانہ ملے گا بھائی چشتیا جیسے حق بیان کیتا ہی نا رب سونے نے تیرے اسی طرح احسان کیتا ہے آمد. وہ بھی مولا احسان سی جڑا بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی یہ بھی مولاد احسان نے دس دبرایا جے نہیں حکومت میری میں ہر شا رکھی جسے مرضی جو کر دیا اور میں اتے بہ کے نا کیونکہ کلا ہی ہوتا سا تو پھر اسے گل کر تاریا بھی کلاس پھر اللہ تلا رسول ہی ہوتا جہاں گل کرتا رہتا پھر کوئی شیر لکھے درد نال بہ کے جو سونے لکھائے ایک تو سنانا کملی والے اور سرکاراں منہ کر کے تیرے در دیا لگا بیٹھا لگا بیٹھا شتیاس فقیر دی کل پوری بیٹھا دور دوار تو منگتا پا خیر سفیا دور کر دوری قید بچ پھنس کوئی نہیں پڑی دور ہو گئے بشر پیارے نوری والی حیاس فقیر دی کر پوری قرآن خدا دے نظام دی قدر ہر پاسے ہوگے گی نا اس لیے سا جٹ رہے گا اگلے دن ہی میں قرآن کل دی قرآن اور پخانے لگے پتہ نہیں اللہ تعالی سڈے امل دی سزا یہاں دی کس رنگ سانو دےوے گا قرآن جیسی عظیم کتاب ہندو اپنے وید دی سکھ اپنے گرنتھ دی عیسائی اپنی انجیل دی میرے نال میرے پا, پیرے پیر ہی پہلا سی عیسائیاں ن جڑیاں کا کالے ہبشیا کا یقین کرنا وہ سارے دے سارے قیدی سن منشیات ہے چا. سارے کر دی نائجیری اسائی منشیات کے سو صبح آنا اٹھنا اپنی عبادت کو لگ پین جو ہے منشیات خروش اور سارے کار بارے سٹ دس بجے لے لیں پھر لگ پالیاں مارنیا پیر مارنے وہاں طریقہ سی اپنا بارہ بج رہے اونکہ کڑیاں سڈے کول کون سن کڑی جان کی سڈے وال پابندی سک کدھر ٹائم ویستے نماز ٹائم لال نہ پہ اصل پھر وہاں کے وہ جڑے ٹائم سن نا عبادت کر سان پتا لگتا سی ای بارہ بجتے سن کے انہوں نے مطلب کام شروع کر پچھا نہیں سی پھر جناب اثر پھر رات کئی بار دو بجے تی رات دس اپنے کام چ محسوس ہوسان تالیاں سڑ سن کے آپ جانا وہ نہ جناب اپنی بولی رات دو بجے میں سان ندامت ہونی کہ ساڈے قرآن والے مسلمان اچھی اس. نہ سان کوئی اپنی عبادت دا وقت ویلا یاد ہے نہ سانو قرآن دی تلاوت یاد ہے تے نہ ساند عمل یاد نہ یہاں پابندی کم کرنے کے دلوں میں ویکو تاجی مر وہ آئے دن باہر دادری جی آدھے ریس کے جناب دسنا سمجھا کدی فلافسر انہیا کبھی فلاں سر آ ہے لیکن سارے مسلمانہ واسطے کوئی شہ نہیں سر ساڈا مسلمان بچارا بس یہ ہوئی ہے بھی جی کتنے میرے دل کر پہ تو لگتا یہ نو تھے خیر یہ ہے کہ اتنے نماز یاد آج بڑی ہے سارے کو یاد آ جڑے بار دیں پڑھی ہوا وہ بھی اتنے رب نے یاد کرتے میں سالہ سنیا ایتھے جو میں یاد کرا تینوں کوئی مدار نہیں یہ تو ہوں باہر کبھی نماز درے نہیں گئے نہیں اتنے سے تینوں وہ بھی میں یاد کر دے. مگر توشتی باہر ہوگی اس جیلوں تین میں زیادہ یاد کر میرے تو ان کی تو جیل والوں وقت رب کو یاد کریے باہر تو وقت ویکھو اللہ کدو لیا ہالے کو نہیں آیا ہال فکر تو انہیں دن نہیں آیا اللہ سونا یہو جہا وقت لیا آوے کہ چوبی گھنٹے بس میری تو تمنا یہ ہوئی رہی کہ اللہ سن یاد کر دیں رب دے رب دے حبیب کو یاد کر تو جنابے والا قرآن دی قدر دعا کرو خدا بندے قدوس میں اپنا فرض ادا کر بیٹھا میری فی الحال طبیعت دل کر رہا میں آدر صاحب دے قدمہ مبارک چاہ پسند کر رہا سا تو اتنے بیٹھا رہا لیکن تاری محبت نے تو تے جذبات نے فقیر چھک لیا تو میں حاضر ہوا تے چلو जिस मोहब्बत बैठे हैं सारे मेरे हाथ अंदर दुआ करोगे मैं काफी बीमार स चवी चौवी घंटे उतने खाना ना खाना तुप्पे ने माल पड़ लैनी जनाब हाँ जी तो वजह मेरा तुम हालत वे खराब हो गया हालत मैं कुछ काफी फर्क जा गया हालत मेरे मन में सेहत कुछ बाल हो गई ताह उस सेहत की खराबी की वजह नाल फिर असरात मैं जनाब दे सामने جو کچھ بیان کر سکیا پھر بحال کرنا کرنے جیویں جیویں ہزور دے کے طبیعت بحال ہو گئی نا اوے اوے ہزور دے سد کے تکریر پھر چڑھ دیے جان گے ہاں جی اور انشاءاللہ شاء قلب دے اور جس طرح اصلاحی بیانات میں آکھے سن اسے طرح بیاں ہوں تو صرف میں فرض ادا کرنے تو بعد اللہ کے بارگاہ چاگو ہوں اللہ سونا ساری خاص مدد فرما اور نو نو غالب کر دے اچھا یہ نہیں صرف پاکستان کی گل نہیں جی سا قرآن گواہ مولہ سونے قرآن دشان ایسی وا پوری دنیا تے قرآن ہوئے تو مدینہ منورا نبی پاک سرکار کا شہر مبارک دار خلافا بن جائے گا اور میں منت اتھے بہ کے سکھی سی اللہ سونا جائے پوری چکرے میں ہے یا مولا وقت لیا اسلام کا سان خوف اپنا دے اپنی محبت دے اپنی الفت دے شعور پیدا کر ساٹے اندر سان اپنی جان والوں بھی تیرا شعور زیادہ ہو اس طرح دا وقت لیا پھر دین شان بنے فیر اتوں میں وہ پڑھی پڑھ رہا سا اتنے جیلج کتاب پڑھ رہا سا اس لکھا سا بھی حدور صاحب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر امر سرکار فرمانے نے کہ پیدل حج کیتا جائے نا تو ہر قدم دو تے ہر عبادت دا لکھ درجے دا سواؤ ملتا ہے یعنی حرم پاک اچھ مکہ شریف چ نماز پڑھو ایک نماز دا سواب کنے درجے ملتا ہے لکھ درجہ لیکن پیدل حج کرو تے ہر قدم تے لکھ درج دا سوا ملتا ہے میں سنیا پھر پیدل پیار ہوتا بگداد ساریا زیارتیں کردا سر کملی والے سرکار دے دو جہاں دے والی دبدا دے, دے جناب حاضری ہوے تے مکہ شریف حاضری ہوے ہاں جی اللہ کرے ادھر آنا ہی کا پھر اللہ اٹھے ہی رکھ لو جی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> کیونکہ حضور فرمانے نے میرے مدینہ شریف دجال نہیں آ سکے گا دجال میرے مدینے چ نہیں آ سکے گا تاکہ ہر پاسے پاس گا مدینہ شریف مکہ شریف دجال نہیں آئے گی فرمایا منافق جڑے نے سارے مدینہ کٹ کے پر مارے گا پھر فرمایا جڑے کول ہو سکتا ہے میرے مدینے چ مرے میں ان کی شفات کرا اللہ سونا آئے ہو جا وقت لیا تمنا وہاں بڑی بڑی آرزوا تو بہت نے رب سونا سونے حبیب کے سدکے ساریا آرزوا پوریا فرما لیں تو جناب والا میں بڑا ہی دکھ ہوں کہ مساجد سڈیا مسجد انہاں دا حال دیکھ لو کن کی کن سانو الفت ہے اپنے دین میں حالانکہ مومن مسجد اندر اس طرح ہے جس طرح پنجرے میں جس طرح کے مچھی پانی دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اسی طرح اپنی محبت رلفت پیدا کرے گا اصل ساری اسے چی سوال رب کو کیتا جائے میرے حق اندر یہ کرو کہ میم اللہ تعالیٰ معافی اتار فرمائے مینو اللہ اپنا اتار فرمائے ایتھے سوا سو درویش پڑھتے سن سوا سو درویشان کا میرے جان وہ ایک میلہ جڑا ہے اجڑ گیا لیکن پھر بھی اے میں اپنے آپ ان تسلی دے لا سر کہ جی وہ کم سی تے وہ بھی دین دا. تے جی ہوں اتنے بیٹھا تو یہ بھی کام دین دا. وہ دین رب سونا جو کرتا ہے سارا کام جی اجاڑیا تو انہیں اجاڑیا تو انہوں منظور سی تو اجاڑیا سونا جی اجاڑیا بھی سو تو پھر وہ وساونا بھی جانا ہے پھر خراب میں اتے ویکیا سنا شرداں کا میں کیا مدرسہ پھر پھر شگرد کنڈے کنڈے کھمبے کھمبے جن <laughs> میرے بھی کئی بھی, کئی بھی درجے وہ اچے میں دیکھ کے میں دا ل ہے بھی اللہ سونا حضور دس کے درویش دے گا ایسے جہے پہلے دالوں شانچے ہو جان گے درویشی اگے نکل گے उम्मीद होबीर सामने वे ताबीर अला सामने लिया हां जी कई कई बेली मैं और देखो कई लोग कहते हैं कि जनाब इतने अंदर गयामत ही नहीं जाहिर हुई कोई यहोजा काम ही नहीं हो सकया उदाह कसम करके आना अला सोना मैं पिंडी पट्टिया फिचा सन एक दौला ने लिया एक दया इतने रब सोना एक कम करके आजमा चाहता हूं बंद आप कई पियां हूं दीन वास्ते अत उठ प नींद ना हो अजर स्वाब जे मसलन मेनू फरन आने जहने हो जाएंगे या जमीन च दब जाते आप तो आप अपने आप ही डांगो डांगी हो जाते असा चूरी वाले मजरू जड़े आना का पता कि लगना से भी खून देने वाला कि चूरी खाने वाला कि کہڑا ہے جنوب دکھ ہوا ہے سو نہیں رہا ہے چنگا کئی یہ آدھے ہوکی اور چھ دیا یہ ہوں نہیں باہر آن <تصفح> <zuk Gurus> باہ لگا <تصفح> یہ گل سونا ہے میں صحابہ اکرام صحابہ اکرام نو آئی ہیں نا تکلیف بندے شہید ہو گئے کن صحابہ شہید ہوئے کنیا پریشان تا کہ جنگے آزاد کے موقع تک غزوہ خندق جی بیان کیتی سی اس موقع دے قرآن فرما ہے صحابہ اکرام کا کلجا سنگ نو آ گیا سی اکاں اے دیا اتنے لگ گئی سنے پریشانی دا آلم سی بنے گا کہ سب برباد ہی جہرے مناسب سن اویو کہ اوے اوے اوے اوے مارے گئے مارے گئے لٹے گئے کاش کے اتنے نہ ہوں بدوا دیہات کو جنگلیاں کول جہ جہ کے بے جاندے تے بے تے نا تماشا وے نل بندہ تھی اللہ نے فرمایا محبوبا یہ فرما دے جی وہ بدوا کول جا کے بہ کے تے تسی موت تو بچ جانا سی اتے میں نہیں سہ مار سکتا محبوبا یہ جیسے نسلیں نس لو جب موت میں لیا ہے تو قدم تھی مار چکنا ہے تیس پے چو کہ میں نبی تو دور ہو جا کے یقین کرنا دین تو دور ہو کے تیو بندہ سمجھتے نہیں کہ جناب اچان لو جی ایسا بچ گئے وہ مسیبت میں فرے گا راباں کا وہ چلے ترجا ہوا میں وہ بلا پا دیا گھر بیٹھے ہی بلا پا دیا جہ باہر ہی نہ نکل سک کیونکہ اللہ فرمانا ہے میں کوئی احسان نیکی کرے تو ان نیکی ضائع ہاں نہیں کرتا اللہ سنیا سارے کول میں عرض کرنا میرے کو سارے کول کوئی نیکی نہیں ہوئی خطاواں <سلام> سانو تو معافی مول مولا کرتے اس دی بڑی مہربانی گی لیکن گل یہ آئی جہاں بندہ دین تو یہاں مصیبتوں کے دکھان کی وجہ ہٹ جائے دور ہو جائے خدا کی قسم کر کے آنا مصیبت لینا ہوں لیکن اس لیے لینی جس مسیبت عزاب بھی ملتا ہے سواب کو بھی گیا دنیا کا دکھ بھی پی گیا آخرت کی بربادی بھی آ گئی ہاں جی فائدہ کی ہوا کہ جا دیے ویلے کلو جائے آئے آئے آئے. ایک گل چیتے آئیے مولا اکرم رضوی صاحب رام بیان گرو نانک کا نام سنیا ہونے گرو نانک جا رہا ہے ویخیا درخت نگ لگی ہے درخت کے پرندے بیٹھے نے اگن پہ جانتی ہے پرندے آرام بیٹھے نے اڈنی رہے گرو نانک شیر کگا کہ اگ لگی اس برش کو अरे जलने लगे पात सुधरखतलू अग लाग गई पत्ते जल रहे अग लगी है सुदृशिको अगे जलने लगे पात उस पुते क्यों नहीं पंछी हो جب پر تمہارے یہ پاس اڑتے کیوں نہیں پنچھیوں ارے جب پر تمہارے یہ پاس پنچھی دو جباب دے دے آگے نے پنچھی پھر لس کا بہت کھایا ارے بھرے پاس اڑنا ہمارا دھرم نہیں اب جلنا سیکھے ساتھ اڑنا ہمارا دھرم نہیں ارے اڑنا ہمارا ساڈا تمانے ساڈا ایمان تیر ٹکڑوں پے پل غیر کی ٹوکل پے نگا تیر ٹکڑوں پے پل لگے گرو نانک سن لس درخت کا پھل کھانے رہے آتوں کے اتنے کر دے رہے آ پھل اس کا بہت کھایا رک جاؤ جدھروں کی راہ ہو سکتا جی نس جاؤ پتا نہیں بننا یہ بننا جی جرا بن گیا خدا بھی بن اللہ فرمند ہس بندہ سن لوگ بندہ یوکتن کیا لوکی اگمان کرتے کہ میں یہ چھڑ دیاں گا کہ فکت کہہ دسا مومی مسلمان چڑھ دیا گا نہ میں آزمائش ضرور کرا ایماندار <تصفح> دس قرآن سچ بولتا کہ نہیں بوئی پھر <تصفح> <تصفح> رب سونا ہلا ہلا کے ودا بندہ رب دے ہوا <تصفح> نہیں تو رب نے پایا نہیں وہ ویسد ہے پیلا تو نہیں نسو تو نہیں ہے کہ نہیں تو یار افسوس کی گل ہے جی مرلا تھان ہوے وہاں کھلو جائیے نہیں کھلو گا ایماندار دس اور اپنی آن دنیا بھی ہو سیتانی آن ہوں اے اڑ جائیے کنبا بھی لگا جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے کی ہے جی ساری عزت بن گئی فلا بلے بلے جی اٹھ بندے مر گئے پر تھان نہیں چی اتنے شابج دینے پر گل اصل یہ کہ سانو کوئی ورنا رب رسول جیت کھلو جاؤ جن خدا کی آئے تو راہ کا سامان بن جی ایسی راہت دے جی ہے جی وہ تکلیف اس تکلیف کا ہی پربان آئیے خدا کی قسم صرف اللہ رسول اپنی مدد ن شامل رکھ اپنی رحمت شامل ہو رب واستے جیل لوگ سمجھو رب دی رحمت ہے. رب واستے گولی بجے اللہ نے فرمایا میرے صحابہ نو کہ تصا کی سمجھتے کی پتا میں تکلیف دینا اس واسطے میں شا... شہید کرنے ہوں کیونکہ شہادت کا رتبہ ہی بڑا, بڑا ہے. فرمایا میں جو نہیں مری چڑی نہ دیا تو شہید کی بڑو شہادت کا شہادت آخری ہے انسانی شہادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادتگی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادتگی شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دل کو شہاد جیسا فرما رتبہ دینا ہوں محسوس واسطے تو مرانا میدان یہ دی دی مریچن دینی نہیں مومن بندہ ایک نہیں مریچنا پر کرا کی جنت تو آؤ رتبا کے خوندہ زمین پہلے ہی سارے گناہ معاف ہو جانب دیدار ہو <laughs> رتبہ جو دینا ہوتا ہے تو پھر شہید ہو گے گا نا فرمایا دو دوجا یہ ہوتا ہے محسوس سے تمہیں اتنے تکلیف دینا کہ کافر نہیںرا نے میڑا مارے میرا مارا رب نے بڑے سونے کا کوئی تڑکو امید نہیں رکھتے اگلا جہان منگو کوئی تھی منگو کوئی وہ میل نہیں ہاتھنے بعد آتے کہ مارنا چاہتے جو اللہ نے میڑا مارا سانو ہے جی میری نے پھر سابا کرام جمع کرا اور جم گے گا بھی ٹھیک ہے یار کمال کملی والے درد کی کملی والا ہاں دی بارگاہ درد کی کملی والے میرا پتر شہید ہو گیا ہے میرا پتر شہید ہو گیا دسو جنت گیا ہے دلخ دردر گیا ہے جے دوزخ گیا ہوے پھر میں گی جنت گیا میں گی دسو کدھر گیا انہوں نے فرمایا بیبی بی ہو تو جنت گیا ہے اردو مائی جب یہ سنیا نا میرا پتر جنت گیا ہسدی ہسدی کارو ٹور گیا ہستی ہستی کر لوں پہ جانتی ہے انج دیا ماوا دے ہاں جی وہ لال سن پوری روئے زمین دے مسلمان بھی شان سے اس واسطے یہ دکھ تکلیف دین واستے جہیا نے کرو دکھ تو تکلیف تے دشمن خدا منگو نا. ہے منگو نہ سوال نہ کرو اللہ اللہ سانو دے مسیبت اللہ پنا دے سان اللہ سانو اپنی رحمت دے. اللہ دلہ اوگے ہی نہیں کہ امتحان تینوں دے سکیے تعے کو امتحان لے ہی نہ سانو اپنی پناہ رائی. تے جی اب لے آئے تو پھر مومن دا فرض یہ ہے کہ وہ لوہے کی لت بن جاوے وہ پہاڑ بن جائے دنیا کی کوئی طاقت دین اپنے تو ہٹا تو دعا کرو جناب میں خاص دعا فرماؤ اللہ سا صحت تندرستی روحانی کیفیت میری جڑی ہے نا وہ حضور دے سدکے ایسی بنا دے کہ پھر ادھر لفظ نکلتے ہون تو ادھر نبی پاک دے جمانے کے دلوں دے اتنے جناب نہ بہت اثر ایسا اثر ایسا ہونا الفاظ دے اندر الفاظ رب سونا نبی پاک اور جہانوں دے جناب بےڑے پار کر دے رب سو میں بیمار کافی بیٹھا ہوں من پتا ہے صرف ایک میں میں نات شریف دے بول آ کے گیا سور کی بار گاش فریاد دے <تصفح> میرے آقا میرے مولا میری جان سنے وہ میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا تیرا مان سنے آکان مولا میری جان سنے آکان میری جان سنے, میری جان سنے کوئی سہارا نہیں میرا ترا نان سنے آکان مولا रल के दुश्मन सारे तेरे चारे पासे पाए गेरे मेरे कमली वाले ने लिखाया लिया रल के दुश्मन सारे तेरे चारे पासे पाए घेरे वो रल के दुश्मन सारे तेरे चारे पासे पाए घेरे रल के दुश्मन سارے پاسے پائے پھر وہ بنا تیرے سادہ نہیں نگے بان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا ترا نان سویا میرے آقا میرے مولا میری جان le sonya kar ungli da ishara kufr hove para para kar ungli da ishara kufr hove para para ंगली का इशारा होवे पारा पारा जावे उ जाम तेनीशारा सुने मेरे आका मेरे मौला मेरी जा सुने की ओ दी की ईसाई वाजपाई सब गुलाई की योदी की ईसाई वाजपाई सब गुनाई लाल फौजा उठाया तूफान सुने मेरे आका मेरे मौला मेरी जान सुने कोई सहारा नहीं हो मेरा तेरा چشتی کی کیشتی دی ہے ہاں سوڑ کشتی کیتی تیرے چشتی چی دی ہے ہاں سوڑ کشتی کشتی ڈول سو کشتی فکر میرا تو کشتی بان سونے میرا کاان سونے کوئی سہارا مولا <سلام> جان سونے ختم <سلام> کر دیا الفاظ اللہ قدم فرمائے ہر ہر قدم فرمائے